سود اور اسٹاک ایکسچینج کا پیسہ مسجد کی تعمیر آرائش میں لگانا کیسا ہے جبکہ مسجد انتظامیہ اس بات سے باخبر ہے کیا ایسی مسجد میں نماز ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں دیکھیں نماز تو ہو جائے گی نماز کا مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج یا ایسے پیسے جو ناجائز ہیں جس کو خود آپ نے لکھا کہ سود ہے سود کا پیسہ کسی بھی نیک کام میں نہیں لگے گا اگر سود کا پیسہ کوئی انفرادی ہے جیسے کسی سے آپ نے سوچ لیا وہ شخص موین ہے کہ اس سے نفع لیا اس کا حل یہی ہے کہ اسی کو واپس کیا جائے گا اگر کوئی ادارے ہیں شخص موین نہیں کہ یہ نفع کس سے ملا کس کو دیا جائے ایسی صورت میں جتنا بھی نفع ہے بغیر بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیا جائے گا مسجد میں حلال اور طیب پیسہ لگے گا بلکہ وہ کسی اور کے لیے بھی حلال نہیں یہ جب صدقہ کرے تو سواد کی نیت بھی نہ ہو لیکن صدقہ کسے کرے جو بالکل زکات خیرات کا مستحق ہے یہ اس کو صدقہ کرے